ماہ ربیع الاول کی گیارہ تاریخ ہے اللہ جل جلالہ ہم سب کے احوال افعال اعمال و اقوال پر رحم فرما کر اپنے دربار میں قبول فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معطرہ مبارکہ سے مختصر دروس کا سلسلہ جاری ہے ان دروس کا اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ پیغمبر علیہ صلاحت وسلم نے مدینہ میں جو اسلامی حکومت قائم کی تھی اس کے مراحل کیا تھے ان دروس کو سنتے وقت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو جنگیں تھیں ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اس لیے کہ آج بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں وہ جہاد کے میدان سے ہزاروں کلومیٹر دور رہتے ہیں اور پھر بھی وہ عاشق کہلواتے ہیں یہ نہ جانے کس قسم کے عاشق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور ان کا حقیقی عشق نصیب فرمائے آمین میرے بھائیو غزوہ احد سن تین ہجری میں ہوا ہے غزوہ احد کا سبب اصل میں یہ تھا جیسے کہ آپ کو گزشتہ سبق میں معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں کامیابی ملی صحابہ کرام کافروں پر غالب آئے یہودیوں نے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ جنگ تو ہمارے ساتھ ہو تب پتہ چلے اور یہودیوں نے اس معاہدے کی مخالفت کی جس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے کے تمام باشندوں کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ جنگ میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے گی اور امن برقرار رکھنے کے لیے بھی ایک دوسرے کی مدد کی جائے گی لیکن بنوقینقاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو کیا کرنی تھی ان کا مذاق اڑایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فتح اور نصرت کو انہوں نے مذاق بنایا جس کے نتیجے میں انہیں مدینے سے جلاوطن کیا گیا بنو قینوقا چونکہ ایک بہت ہی مضبوط قبیلہ شمار ہوتا تھا اس کا اس طرح مدینے سے جلاوطن کیا جانا یہ یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی گویا کہ یہودیوں کے لیے قیامت برپا ہو گئی کہ ابھی ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں اور ہمارے لوگوں کو یہاں سے جلا کیا جا رہا ہے چنانچہ انہوں نے مدینہ کے اطراف میں جو اعراب اور بدوی رہتے تھے ان کو اکسانا شروع کیا اور ان کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنا شروع کیا ساتھ ساتھ انہوں نے قریش کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے مزید گرم کیا تاکہ وہ جنگ بدر میں جو ان کے لوگ قتل کیے گئے تھے ان کا بدلہ لے سکیں اور انہوں نے مکہ کے مشرقین کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ جنگ میں ان کی مدد کریں گے یعنی ایک طرف تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شریک تھے اور دوسری طرف یہ مکہ کے مشرقین جو کہ صحابہ کرام کے دشمن تھے ان کے ساتھ بھی درپردہ ملے ہوئے تھے لیکن اس دفعہ جبکہ بنوقینکاہ کو جلاوطن کر دیا گیا تھا ان کی دشمنی یہ ظاہر ہو چکی تھی یہ کھلم کھلا کھلے عام مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کرتے تھے اور میڈیا وار انہوں نے شروع کیا ہوا تھا ان میں یہودیوں کے جو بڑے بڑے سردار تھے جو کہ اس میڈیا وار میں زیادہ سرگرم تھے ان میں سے ایک کا نام کاب اشرف تھا اور دوسرے کا نام سلام ابن اب الحقیق تھا یہ دونوں میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈے کر کے مسلمانوں کے خلاف کافروں کو مشرکوں کو اور اطراف میں اور مدینے کے اطراف میں جو رہنے والے لوگ تھے ان کو مسلمانوں کے خلاف ابارتے تھے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیا وار میں سرگرم رہنے والے ان صحافیوں کو کہلیں لیں گویا کہ یہ صحافی ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف مصروف عمل تھے ان کو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے قبیلہ اوس کے اور قبیلہ خزرج کے جوانوں کو تیار فرمایا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے فرمان مبارک کے مطابق ان دونوں کو قتل کر ڈالا میرے اس شاق رسول کا امتحان ایسے حالات میں ہی ہوتا ہے اب آپ دیکھیں مسلمانوں کے خلاف مجاہدین کے خلاف طالبان کے خلاف امت اسلامیہ کے خلاف میڈیا وار جاری ہے اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلوانے والے آشقان رسول کہلوانے والے اس میڈیا وار میں شامل ہیں اور زبردست انداز میں مسلمانوں کے خلاف یہ سرگرم عمل ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ آشقان رسول ہیں عجیب بات ہے اس میڈیا وار کے نتیجے میں قریش بھی مسلمانوں کے خلاف دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے زبردست طاقت جمع کی یہ لشکر جس کی تعداد تقریباً تین ہزار تھی جن کے کماندار ابو سفیان بن حرب تھے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کے بارے میں پتا چلا کہ کافروں نے لشکر کشی کی ہے تو پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام اخت پہاڑ کی طرف نکلے جو کہ مدینے کے قریب تھا ہم چونکہ یہاں مختصر سیرت بیان کر رہے ہیں اس لیے زیادہ باتیں یہاں بیان نہیں کی جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین نشانہ باز تھے تیرانداز تھے یا اس زمانے کے مطابق جو سنائپر کے ماہرین تھے ان کو پیغمبر علیہ اللہ وسلام نے پہاڑ کی چوٹی پر بٹھایا تاکہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کر سکے اور مسلمانوں پر پیٹ پیچھے سے حملہ نہ ہو نسرت کی علامات ظاہر ہوئی اور مسلمان جو ہے وہ زبردست انداز میں کافروں پر حملے کرنے لگے حت کہ کفار بھاگنے پر مجبور ہوئے مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور بعض نے غنیمتوں کو جمع کرنا شروع کیا اب جو تیر انداز پہاڑ کی چوٹی پر موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہاڑ کی چوٹی پر مضبوطی سے جمنے کا اور بعض روایات میں تو یہ بھی فرمایا کہ جب تک میری طرف سے دوسرا امر اور حکم نہ آ جائے تم لوگ اس جگہ سے نہیں ہلنا نہیں ہٹنا لیکن پہاڑ کی چوٹی پر جو مسلمان تیرانداز تھے انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے تو انہوں نے اپنے مورچوں کو چھوڑ دیا اور وہ بھی غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے خالد بن ولید جو کہ اس وقت کافروں کے کے کماندار تھے انہوں نے فرصت سے فائدہ اٹھایا انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہ پہاڑ پر پچھلے حصے سے چڑھے اور انہوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کی تیروں کی بارش برسانی شروع کی نتیجے میں کافروں کا لشکر دوبارہ حملہ اور ہوا اب مسلمان دو آگ کے درمیان گھیرے میں آ گئے ایک طرف سے خالد بن ولید اور ان کے تیر اندازوں کا لشکر ہے اور دوسری طرف سے قریشی لشکر ہے عمومی لشکر ہے اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی صفوں میں بگڑ مچ گئی اور مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوئے حتیٰ کہ اتنے پریشان ہوئے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دیا غلطی سے ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو گئے اور جو قتل سے بچ گئے وہ مغلوب ہو گئے اور بہت ہی زیادہ بری حالت میں تھے ان حالات میں مسلمانوں کی طرف سے ستر آدمی کام آئے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بطل اسلام اسلام کے ہیرو حمزہ بن عبدل متلب ردی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جنہیں وحشی نامی ایک حبشی تیر انداز نے اپنے خصوصی حربے سے قتل کیا تھا جس کے مارنے میں اور چلانے میں وہ بہت ماہر تھا تھا ان کا نام وحشی تھا جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ سلاۃ وسلام بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے ان کے گالوں پر زخم آئے ان کا سر زخمی ہوا خون بہنے لگا حتہ کہ قریش میں سے کسی نے آواز لگائی کہ محمد تو قتل کیے جا چکے ہیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جا چکا ہے مشرکوں نے اس خبر کی تصدیق کی اور وہ جنگ کو چھوڑ چھاڑ کر پیچھے ہٹنے لگے فقد نالو بےغن کا نوتگون اس لیے کہ ان کا جو مقصد تھا محمد علیہ السلاۃ وسلام کو قتل کرنا اس میں وہ کامیاب ہوئے میرے بھائی اس واقعے سے ہم چند ایک عبرت آپ کے سامنے بیان کریں گے پہلی عبرت کی بات تو یہ ہے کہ امیر کی اطاعت نہ کرنے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے دیکھیے یہاں اس لشکر کے امیر حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور لشکر کے سپسالار حمزہ بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں لیکن اطاعت نہ کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں کو اتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑا کہ پیغمبر علی سلاۃ وسلم کے چچا شہید کیے گئے ستر کے قریب افراد مسلمانوں کی طرف سے قتل کیے گئے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس سے نفیس زخمی ہوئے اور اتنے زیادہ زخمی ہوئے کہ قریش نے یہ سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں دوسری عبرت کی بات یہ ہے کہ وہ پیغمبر جس کے آج ہم نام ہیں اور جس کی تعریف میں ہم نعتیں پڑھتے ہیں یقیناً اچھا کام ہے لیکن وہ پیغمبر جہاد کے میدان میں زخمی ہوتے ہیں جہاد کے میدان میں ان کا خون بہتا ہے اور جبکہ ہم جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں نرم نرم گرم گرم بستروں میں پڑے ہوئے ہیں اور جہاد کے میدان سے دور ہیں دور تو دور بعض تو ان میں سے وہ ہیں جو کہ مجاہدین کو دہشت گرد کہتے ہیں اور بعض تو وہ بھی ہیں جو کہ مجاہدین کے خلاف لڑتے بھی ہیں مجاہدین کے خلاف جاسوسی بھی کرتے ہیں پھر بھی وہ عاشق رسول کہلائے اللہ تعالیٰ اس طرح کے نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دو رخا مسلمان نہ بنائے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا ٹکا مسلمان بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عاشق بنائے و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد آلہ اجمعین اللہم وََ وسب اجمائعین سبحان اللہ وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ